ضروری ہے سنت موقع دار. اگر جماعت کھڑی ہو گئی اور آپ کی سنتیں نکل گئیں زہر سے پہلے تو اس کو بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے بعد میں دونوں طرح پڑھنا جائز زہر کی بعد کی چار سنتیں دو سنتیں جو ہیں وہ پڑھ کر پھر چار سنت پڑھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے چار پڑھ کے اس کے بعد دو پڑھیں اور دونوں پر دلائل ہیں اور دونوں طرح نماز ہو جائے گی لیکن یہ پڑھنا ضروری ہے چلو ماشاءاللہ سر پہ ٹوپی بھی رکھا کرو نا ذرا گھر سے ٹوپی بھی لے کر کے آو ٹھیک ہے ہاں چلو